الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالة وكل ذلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفونا وزدنا علما رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديا وعن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في زريتي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 وما آتاكم الرَّسُولُ آتا کو نَهَاكُمْ عَنْهُ فخوح وَاتَّقُوا کمان إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ شدید العقاب حضرات محترم اللہ مالک نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امتوں سے بہترین قرار صرف اس لیے دیا تھا کہ ان کے اندر دو صفات تھیں ایک یہ کہ جو انہیں ان کے پیغمبر نے حکم دیا جو طریقہ سکھلایا جن باتوں سے روکا وہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو بھی قوم جو افراد اپنے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے کی مخالفت نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک مقرب لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں اور جو اللہ کو ماننے کے باوجود اپنے نبی کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ایسے انسانوں سے نفرت کرتے ہیں میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑی یہ صورت حشر ہے اس کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں ہمیں ہمارا دائرہ کار بتلایا گیا ہے کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے وہ آپ کو اپنا نبی تصور کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دائرہ کار کے اندر رہے گا تو وہ امتی ہے اگر اس دائرے سے باہر نکلے گا تو وہ امتی ہونے سے خارج ہو جائے گا تو یہ دائرہ کیا ہے وہ ماں آتا کم ار رسول فخو نہ جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جس بات سے تمہیں روکتے ہیں اس سے رکھ جاؤ اس کے علاوہ تیسرا اپشن ہمارے پاس نہیں ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اپناتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے تو ہماری زندگی کا ہمارے معاملات کا ہمارے اچھے معاملات کا جو بھی ہے یہ سارے کا سارا معاملہ تب درست ہے ہماری بھلائی اسی میں ہے ہماری خیر کا رستہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ اگر انسان سوچتا ہے میں نہ کروں تو کیا ہوگا تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فل یا زر الدین یوخالف تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا ان تصو فتن تنو یوسیب ہم نالیم یا تو اللہ تمہیں کسی فطروں میں ڈال دے گا یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا تو اب ان دونوں آیات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے یہ ایک ہی بات ہے ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لیں جس سے روکتے ہیں رک جائیں اور ہم میں سے ہر انسان کو وہ پڑا ہے یا ان پڑھ ہے وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ہیں ان میں سب سے اہم ہماری زندگی ہماری پدیش اور ہماری موت ہے کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو پیدا ہوتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے اسے ایک دن مرنا ہے یہ ایک اللہ کی فطرت اور قانون ہے اگر آدم علی سلام سے لے کر آج تک لوگ جتنے دنیا سے تشریف لے گئے اگر وہ موجود ہوتے تو کیا اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی یہ اللہ کی ایک فطرت ہے اللہ کا ایک قانون ہے جو آتا ہے وہ اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہے اور جو آتا ہے اللہ اس کے متعلق یہی دیکھتا ہے بلو احسن کون اچھا کام کر رہا ہے اور اچھا کام وہ نہیں ہے جو ہماری سوچ ہو اچھا کام صرف وہ ہے جس کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے ہم زندگی کے مختلف معاملات میں مسلمان ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی سریحن مخالفت کرتے ہیں اور ہمیں ان باتوں پہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اللہ کے ہاں کہاں جا رہے ہیں اللہ کی نظروں میں کتنا گر رہے ہیں آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تین وہ زیتون وہ تورسل بلدل امین لقد خلقی تقویم مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے تور سینا پہاڑ کی قسم مجھے امن والے شہر مکے کی قسم میں نے انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا لیکن انسان اپنے کردار اپنے افعال اپنے امال کی وجہ سے سم مردد ہو اسفل نہ یہ ذلتوں کی اتھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے وہ کس طرح اپنے عمل کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اپنے معاملات کے ذریعے جو انسان اللہ کی بات مانے گا اس کے رسول کے طریقے کو اپنائے گا وہ اسفل نہیں ہے وہ الذین آمنوا غیر ممنون جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل سالے کیے جو اللہ کی بات کو مانتے رہے حرام کو حرام سمجھتے رہے حلال کو حلال سمجھتے رہے اللہ کے حکموں کی تمیز کرتے رہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے اللہ کہتے ہیں مجر غیر ممنون انہیں میں ایسا بدلہ دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اب دونوں کیفیتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے اگر مخالفت کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یا تو فطروں میں مبتلا کر دوں گا یا دردناک اذاب میں ڈالوں گا تو اگر ایمان لاؤ گے اس کی باتوں کو مانو گے اس کے حکم کے مطابق چلو گے اس کے نبی کے طریقے کو اپناؤ گے تو فلحم اجر غیر ام ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اب دونوں باتوں میں فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں بہترین اجر چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یا ہمیں فتنے چاہیے یا ہمیں مصیبتیں چاہیے یا ہمیں دردناک عذاب چاہیے اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کیونکہ اللہ نے تو دونوں رستے دکھا دیے اور یہ بھی بتا دیا انا حدینا حسبیل سیدھا رستہ یہ ہے کون سا کسی فرقے کا نہیں کسی مولوی پیر امام کا نہیں سیدھا رستہ کون سا ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے جسے کہا دن سراۃ المستیم یہ وہ سیدھا رستہ ہے سراۃ اللہ غیر المخوب ولا الظالین ان لوگوں کا رستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے انعام کن پہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یہ کوئی خاص کسی کے لیے نہیں ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ انعام والا رستہ اطاعت کا ہے اور عذاب والا رستہ نافرمانی فرمانی کا ہے ہم نے انتخاب کرنا ہے دونوں میں سے ایک رستے کا کون سا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نہ ہدئی نہ رستہ میں نے بتا دیا اما شاکرن و اما کفورا جس کا دل چاہتا ہے وہ شکر گزار بن جائے جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اپنے انجام کو سن لو انبرا رش ربو نمن کا اسن کا نمزا جوہ کا جو میری بات مانے گا نیک بنے گا کہا میں اسے خود پلاؤں گا خود کھلاؤں گا اور اس کی مہمانی میں خود کروں گا اور جو انسان کفر کرے گا اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا اگلا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں توک اور سنگلوں سے باندھ کے جہنم میں پھینک دوں گا سب اب میرے عزیز بھائی ہر دانا اور اقل مند انسان سوچے گا کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دنیا یا آخرت میں ذلت کا سبب بنے اگر ہم ذلت سے بچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورت حشر کے اندر فرمایا وما آتا رسول فخو جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو جس سے روکتے ہیں رک جاؤ اب یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں چونکہ آگے محرم آ رہا ہے ہر بندے کا ایک ہی سوال ہے کیا محرم کے اندر یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے یہ خوشی منا سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں کیا منگنی کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں کے دن رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں عقیقہ کر سکتے ہیں کیا خوشی سے ہنس سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ ایک ہی لائن پہ چلا ہوا ہے تو میرے عزیز بھائیو آج کی مجلس میں میں یہ بات عرض کروں گا ہر بندے نے مرنا ہے اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہمارے ابا وہ چلے گئے آج وہ ہم میں نہیں ہے لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنے مرنے والوں کو اچھے طریقے سے ودا کے رہے ایک مرتبہ سعودی عرب میں مکے میں ایک مسجد توحید کے امام بھی ہے اور وہاں ایک ادارہ ہے مجلس تغسیل و تکفین غسل دینا کفن دینا دفنانا یہ ایک محکمہ باقاعدہ سعودی عرب میں بنا ہوا ہے جب کسی کا کوئی فوت ہوتا ہے تو وہاں اطلاع دیتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا ہم نے یہ محکمہ صرف اس لیے بنایا ہے کہ ایک مسلمان جب فوت ہو تو اسے سنت طریقے کے مطابق اپنے آپ سے ودا کرے لیکن اللہ کا واسطہ میں دے کے کہتا ہوں ہماری سوچ یہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مرتا ہے اسے اپنی رسم کے مطابق ودا کریں اور چاہے ہماری رسومات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ ہماری رسم کیا ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہے میں کسی کی مخالفت یا موافقت نہیں کروں گا میں صرف جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے لواحقین کو کیا کرنا چاہیے صرف وہ بات بتاؤں گا جو اللہ کے نبی نے ہمیں تلقین فرمائی اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں میرے عزیز بھائیوں جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے عموماً ش ہوتا ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو کے بیماری انتہا تک پہنچتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اچانک ہی ہارٹ اٹیک ہوا یا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی اور معاملہ ہوا فوت ہو گیا لیکن مرنے سے پہلے پہلے بہت سے لواحقین پاس ہوتے ہیں تو پھر اس کی موت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احساس ہو کہ اب یہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو جو پاس بیٹھا ہوا ہے اسے حکم دیا لکن کم لا الح تلقین کرو اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی کیوں؟ من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ کسی انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اس کی زندگی کا آخری کلام جو زندگی میں اس نے اپنی زبان سے بولا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے پھر آپ نے فرمایا تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ چچا جان والد کو کہو ابو جان والدہ کہو کہو امی جان تم کلمہ پڑھو یہ نہیں کہنا ممکن ہے وہ موت کی سختیوں میں انکار نہ کر دے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ یا اللہ, اللہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو جس بندے کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس کو جنت میں چلا جائے گا تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو دوسری اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک کا باپ بھائی بیٹا بہن کوئی بھی عزیز ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اس وقت انسان کے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح پیدا ہونے میں میرا فیصلہ تسلیم کیا تھا تو مرنے پہ بھی میرا فیصلہ تسلیم کر لو اس وقت تو اس فیصلے پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا اللہ نے بیٹی دی اللہ نے بھائی دیا اللہ نے ایسا کیا اللہ نے یہ دیا تو جب اللہ لیتا ہے یہ ایک اس کی فطرت اور سنت ہے اس کا قانون ہے اس پہ ہم کیوں سیکھ پا ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیوں لیا اس وقت بھی صبر کریں انا لا لاجیون اور اللہ چاہتے بھی یہ ہے کہ جو انسان ایسے وقت میں جو انسان پہ بڑا گرام بڑا بھاری ہوتا ہے انسان بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتا ہے ایسے حالات میں بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا کہتا ہے ان اے اللہ یہ تیرا تھا تو لے گیا میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی لے سکتے ہیں اور اگر وہ یہ بھی ساتھ پڑھ لے اللہ جرنیفی مصیبت ہی وخلف لی خی رما اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے بدلا دے وخلف لی خی رمینا اے اللہ اس کا بہتر نیم البدل دے دے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں سوچ آتی ہے ماں باپ کا نیم البدل کیا ہو سکتا ہے اس کا نعم البدل یہ ہے کہ جو معاملات والدین ہمارے ساتھ کرتے تھے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ہماری سر پہ سایہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے معاملات میں ہمیں اچھے مشورے دیتے تھے اور ہماری ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوتے تھے اللہ ان معاملات میں حفاظت فرماتا ہے یہ نعم البدل ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں ہم اللہ کے قوانین کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں فراموش نہ کریں یہی بات اللہ کو پسند ہے تو جب انسان ایسے وقت میں جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انا لاہ بھائی اناجون اے اللہ یہ تیرا تھا تو نے لے لیا میں بھی تیرا ہوں تو مجھے بھی لے سکتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت میں ایک جا کے گھر بناؤ جس کے دروازے پہ ایک تختی لگا دو بیت الحمد یعنی یہ تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے جس نے انتہائی مصیبت کے وقت بھی اللہ پہ گلا نہیں کیا تھا اور اسی طرح جو فوت ہونے والا ہے اسے کہا کہ جب موت کا وقت ہو تو تمہیں موت ایسی حالت میں نہیں آنی چاہیے کہ تم اللہ پہ بدگمان گمان ہو <تصفح> اللہ پہ اچھا گمان ہونا چاہیے ایک مرتبہ ایک شخص اسی طرح زندگی اور موت کی کیفیت میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے آپ نے اسے کہا کیا محسوس کرتے ہو اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے عذابوں سے ڈر آ رہا ہے اور اللہ سے میں اجر کی امید بھی رکھتا ہوں آپ نے فرمایا خوف اور امید جس کے اندر موت کے وقت یہ دونوں جمع ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا تو اس لیے اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گا نہیں پہلی بات تو یہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما بداری کریں لیکن اس سے امید رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل میں خوف بھی رکھنا چاہیے ہم سے کوئی ایسی کوتاہی اور غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے ہمیں عذاب نہ کر دے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دوسرا مرحلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلما رضی اللہ تعال فوت ہوئے آپ کو بلایا گیا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے آپ نے ان کی آنکھوں کو کھلا ہوا دیکھا آپ نے کہا یہ آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرو اس کا منہ بند کرو اس کے آزار کو سیدھا کر دو اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کی کہا یہ ایک ایسا وقت ہے جب فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں جو تم کہتے ہو وہ اس پہ آمین کہتے ہیں اے ان کی دعا قبول کر لے تو اگر ہم وہاں پہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال دیں اللہ ہم برباد ہو گئے اللہ ہم مر گئے ہمارے پلے کچھ نہیں رہا فرشتے کہتے ہیں آمین اللہ اسی طرح کر دے اس لیے یہاں بڑا حوصلے کے ساتھ اور ہمیں سوچ سمجھ کے کوئی کلمہ منہ سے نکالنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایسے وقت میں ہوش و حواس کو نہ کھونا بلکہ کیا کرنا بڑے حوصلے کے ساتھ آپ نے ابو سلما رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا اے اللہ ابو سلما پہ رحم کر اس کی قبر کو وسعت دے اے اللہ اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما اے اللہ اسے اور ہمیں سب کو معاف کر دے شیخمات وہ ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا اسے بھی فائدہ اپنی ساتھ کو بھی فائدہ لیکن ہم جاتے ہوئے شہروں پہ تماچے مارنا شروع کر دیں اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دیں یہ کیا ہو گیا ہم تو لٹ گئے یہ ایک ایسی بات ہے پیارے پیغمبر جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظر جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا ایسے وقت میں جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا جس نے جاہلیت کی آوازیں بین ڈالے کہا وہ میرا امتی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ایسے وقت میں حوصلہ کرنا چاہیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم پابند ہیں اپنے رسول کے حکموں کے ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے یہ تو زندگی کے معاملات ہیں ہونے ہی ہیں دیکھیں کئی باپ سے پہلے بیٹے مر جاتے ہیں تو باپ نے بھی قیامت تک تو نہیں رہنا جانا ہے آخر ایک دن تو اس لیے یہ بات یاد رکھے فیصلے یہ اللہ کے پاس ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اپنی مخلوق کے متعلق لکھ دیا تھا کون کب پیدا ہوگا اس کو رزق کہاں ملے گا کہاں کہاں وہ ٹہرے گا کہاں دفن ہوگا اور کہاں مرے گا یہ ساری باتیں اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھی تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو ہو کے رہنے ہیں ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے جب ہم کسی کی جان کو نہیں بچا سکتے ہمارے رونے سے کوئی پلٹ آئے گا حضرت ماس بن جبل یہ بڑے خوبصورت بڑے دنا اور عقل مند صحابی تھے یہ یمن کے گورنر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت ان کا بیٹا فوت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اس خط کے مندرجات آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اس میں 134 خط ہیں جن کا عکس انہوں نے دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کو لکھوائے تھے اور انہوں نے اس کی تصویریں دی ہوئی ہیں اور بہت سے خط ایسے ہیں جو دنیا کے کتب خانوں میں آج بھی موجود ہیں مدینہ منورہ میں آپ کبھی تشریف لے جائیں تو مسجد نبوی کے اندر ایک لائبریری آپ اوپر چلے جائیں تو وہاں بھی کچھ خطوط موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے مختلف لوگوں کو بھیجے تھے یہ حضرت معاذ بن جبل کو جو خط بھیجا اس میں یہ تھا آپ نے فرمایا ان لِلَّهِ مَا آخذَا جو لے لیا اللہ نے یہ اس کا تھا وہ لا اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے فل تصبر و صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا پھر آخر میں بڑا پیارا کلمہ لکھا کہا ماز تیری بے بےسبری کرنے سے تیرا بچہ واپس نہیں آ جائے گا تیری بے صبری کرنے سے تیرا بچہ واپس نہیں آ جائے گا اس لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ صبر بحثیت مسلمان ہم سوچیں کیا ہم صبر کرتے ہیں کیا ہم بالکل اس کے متضاد اس کے الٹ نہیں چلتے اور پھر یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے دیکھیں اگر ایک آدمی یہ محسوس کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے لیکن یہ وہ باتیں ہیں جسے غلطی تصور نہیں کیا جاتا اور انسان سمجھتا یہ میرا حق ہے اللہ نے یہ حق نہیں دیا بلکہ میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں ان اللہ عَلَى مَا سابق لوگوں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سابق جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر کرنا ان عَزْمِ امور لیکن یہ میں بتا دوں یہ حوصلے والوں کا کام ہے بے حوصلہ لوگ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو مسلمان تو بڑے حوصلے والا ہوتا ہے تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے نمبر تین پھر آگے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا علی اگر تین کام تیری زندگی میں ہو تو جلدی کرنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے فرمایا بیٹی بیٹا جوان ہو جائے اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا وہ کسی گنا میں مبتلا نہ ہو جائیں اذان کی آواز سن لو تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا اگر مر گئے تو بے نماز نہ لکھ دیے جاؤ تیسرا فرمایا کوئی فوت ہو جائے عزیزوں میں سے جلدی رفن کرو اگر وہ اچھا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے جو اللہ نے انعام رکھے ہیں اس انعاموں سے روک کے رکھو اگر وہ برا ہے تو اس برائی کو کندھوں سے پھینک دو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم گھنٹوں نہیں کئی کئی دن میتوں کو گھر سے نہیں نکالتے بھی اللہ کے رسول کی مخالفت ہے اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو ہم اس کے لیے ایک پروفیشنل آدمی ڈھونڈتے ہیں جسے پانچ سو روپیہ دے کے یہ کام کروا لیں یارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی خامت کو غسل دے سکتی ہے خامت بیوی بی کو غسل دے سکتا ہے ہماری مولویوں نے یہ بکواس کی ہے کہ خامد بیوی بی کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے یاد رکھیں کیا اس امت کے اندر حضرت ابو بکر سے بہتر کوئی بندہ ہے رسول اللہ کی ذات کے بعد حضرت ابو بکر کو غسل دیا تھا اسما بنتے ان کی بیوی بی نے کیا رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے اچھی کوئی عورتیں ہیں سیدہ فاطمہ کو غسل سیدنا علی نے دیا تھا کیونکہ سیدہ فاطمہ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے اور کوئی غسل نہ دے میرا خامد علی دے مجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اما جی عائشہ نے کہا جس بات کا مجھے اب پتہ چلا ہے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں نبی کریم کو غسل کسی کو نہ دینا دیتی میں خود دیتی اس لیے غسل جو قریب ترین لوگ ہیں اب دیکھیں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا سیدنا علی تھے سیدنا فضل بن عباس تھے سیدنا عباس تھے آپ کے غلام زید بن ہارسا تھے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان یہ بھی تھے شرا مباشرہ اور بھی تھے لیکن جو قریبی رشتہ دار تھے انہیں کہا تم گسل دو تو ہم نون بندہ پروفیشنل آدمی جو بعد میں میت کا تمس اڑاتا ہے اس کو بلاتے ہیں تو کیا جس باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے اپنے پیٹ کو کاٹا اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا اپنی طاقت کو کمزوری میں تبدیل کر دیا اپنے منہ سے نوالہ نکال کے ہمارے منہ میں ڈالا کیا آج وہ میت کی صورت میں سامنے ہے تو میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کہ میں اپنے باپ کو خود غسل بھی نہیں دے سکتا حالانکہ یہ غسل دینا اتنا عظیم عمل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور وہ جب غسل دے کے اسے پاک اور صاف کرتا ہے جس طرح اس کے جسم سے میل اترتی ہے اللہ اس کے نہلانے والے کے گنا معاف کر دیتے ہیں اور امین باتوں کا کوئی احساس نہیں ہے اسی طرح خواتین خواتین کو غسل دیں اور اس کو سیکھیں ہم کہ اللہ کے نبی نے کوئی مشکل نہیں ہے ہم زندگی بھر خود جو فرض غسل ہوتا ہے وہ نہیں کرتے پہلے غلازت کو صاف کیا پھر وضو کیا پھر اس کے بعد نہائے اسی طرح میت کو غسل ہے وہ کوئی الگ بات نہیں ہے تو اس لیے اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ مرتے وقت میت پہ کوئی عیب ظاہر ہوا ہے تو جو اس کا رشتے دار ہے اسے چھپا لے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میتوں کے عجوب کو بیان نہ کرو اور جو پروفیشنل ہے وہ ضرور بیان کرتا ہے وہ مجلسوں میں جا کے حتم کہ ان کے وہ آزا جو شرم گائے ہیں ان کو کس سے بیان کرتے ہیں بدتمیز لوگ اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کے بعد کفن دینا آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے سر پہ یہ پگڑی باندھتے ہیں یا ٹوپی پہنا دیتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی سے باعزت کون ہے یہ عائشہ اللہ تعالیانہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ فوت ہوئے تھے آپ کو جب کفن دیا گیا تھا نہ کمیز تھی نہ پکڑی تھی تو ہم کون سا دین لیے پھر رہے ہیں ہر معاملے میں اپنی مرضی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد الرحمان بن عوف جب حضرت مصف بن عمیر شہید ہوئے تو آپ ایک دن رو کے بیٹھے ہوئے تھے تو بات سنا رہے تھے لوگوں کو لوگوں مصاب بن عمیر مجھ سے بہتر تھا لیکن جب اسے کفن ملا تو اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا سیدنا حمزہ کا نام لے کے کہا سیدنا حمزہ مجھ سے بہتر تھے لیکن جب انہیں بھی کفن دیا گیا تو یہی کیفیت تھی لوگوں کفن چھوٹا یا بڑا ملنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا حیس یہ ہے کہ وہ انسان مرنے والا کیسا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے اپنی پھپھیوں کے خیال نہ نہ ہوتا تو میں اپنے چچا حمزہ کی لاش کو یہیں پہ چھوڑ دیتا جنگل کے درندے کھا جاتے قیامت کے دن اللہ ان سے کہتا میرے بندے کی لاش کو واپس کرو میں اس لیے دفنانے لگا ہوں کہ میں اپنی پھپھیوں کے غم کر ڈا رہے ہیں اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ باتیں جو ہم نے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں لو جی لاش خراب ہو گئی اسے کفن نہیں ملا اس کا یہ ہوا وہ ہوا یہ کوئی حیثیت نہیں ہیں حیثیت یہ ہے کہ وہ شخص لے کے کیا ساتھ گیا ہے یادینہ اللہ ول نفس نفسم قدمت لغت اہل ایمان غور کیا کرو آگے بھیجا گیا ہے اور ہم میں سے کسی کو وہم نہیں ہے ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا بھیج رہا ہوں آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہو سکتی ہے مجھے نہیں ہے اسی طرح آپ کے متعلق کسی اور کو غلط فہمی ہو سکتی ہے آپ کو کوئی نہیں ہے ہر شخص اپنے متعلق جانتا ہے میں کیا بھیج رہا ہوں اور یاد رکھیں جو بھیجا ہے وہ ان نامات فون اسی کا بدلہ ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اچھا بھیجا ہے اور بدلہ برا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ نے برا بھیجا ہے تو آپ کو بدلہ اچھا مل جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا وی جو کچھ بھیجا ہے اس کا بدلہ ملے گا تو اللہ ہم سب کو بہتر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب جنازوں کے ساتھ چلو تو دو کام نہ کرنا پوچھا رسول اللہ کیا نہیں کرنا کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی ساتھ آگ لے کے نہیں جانی ابو داود کتاب الجنا سید ابو ہریرا اس حدیث کے رابی ہیں کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی جب میتوں کے ساتھ چلتے ہوئے جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پورے نعرے بازی ہو رہی ہوتی کل شہادت نبی کریم نے کہا زبان سے آواز نہیں نکالنی ابو حرارا نے پوچھا رسول اللہ کیوں اس کی حکمت کیا ہے آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی مذہبی گیت پڑھتے ہوئے میتوں کے پیچھے اس طرح جاتے ہیں مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا مجوسی جو ہیں وہ آگ کو مقدس سمجھ کے ساتھ لے جاتے ہیں مسلمانوں تم نہ کرنا تو ہم نے وہ تو نہ کیا لیکن ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا کلمہ شہادت برا نہیں ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور بہت سے بیوقوف یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا ہم بلند آباد سے نارے بازی کر رہے ہیں اور اگر روکا جائے تو اور بلندی سے کرتے ہیں کہ یہ فلانے مسلک والا ہے اس لیے اس کی مخالفت کرنی ہے سو بسم اللہ ہر مسلک کی مخالفت کرو تمہیں کوئی لیکن اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے ہم سب کو ڈرنا چاہیے فلی حضر اللہ امری ان تصیب فتن تنو یوسیب آزاب پھر جب جنازہ پڑھتے ہیں کئی جگہوں پہ یہ بات دیکھی ہے بھئی جس کو دعا نہیں آتی وہ کلو اللہ پڑھ لے کس نے کہا یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ترغیب یہ دینی چاہیے کہ نماز جنازہ یاد کرو ہر بندے نے مرنا ہے اگر وہ آج کسی کے لیے فارمیلٹی کے لیے جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جا کے کرنا کیا ہے اس کے لیے دعا کیسے مانگنی ہے جنازہ کیسے پڑھنا ہے تو اپنے لیے بھی ایسا ہی تیار ہو جائے جس طرح وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کیونکہ گندم بونے سے چنے تو نہیں نکلتے اس لیے ہمیں یہ بات چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور یاد رکھیں مسلمان کے جو مسلمان پر چھ حق ہیں اس میں چھٹا حق یہ ہے اور حق ادا ہونے سے ہوتا ہے فارمیلٹی سے نہیں ہوتا میرے عزیز بھائی پھر جنازے کے اندر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المیت الدعا جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم ذہنی طور پہ ایسی تیار ہوتے ہیں کہ یہ بھائی اس وقت کتنی مشکل میں ہے موت کے دوراہے کے بعد اس کے انتہائی کٹن امتحان اور سخت گھاٹوں سے اس نے گزرنا ہے کبھی اس تصور کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ اس کے لیے یہ آسان کر دے ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ آج جو مر گیا اسے دمن کر دیا کام ختم اس کے بعد کچھ نہیں ہے اور مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے لطیفے سناتے ہوئے ہنستے کھیلتے ٹٹھے کرتے ہوئے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جنازہ پڑھا دفن کیا واپس آئے تو حضرت علی جا رہے تھے آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا آپ نے کہا علی تمہیں کیا ہو گیا ہے اپنے کندھوں پہ میتوں کو اٹھاتے ہو دفن کرتے ہو ان کی میراث کھاتے ہو لیکن اپنے متعلق بھول جاتے ہو کہ تم بھی مرنا ہے یہ دراصل سبق سید علی کو نہیں مجھے اور آپ کو تھا کیونکہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور دیکھیں آپ نے حکم دیا تھا کہ قبرستان میں جایا کرو تمہیں موت یاد آ جائے آج قبروں کے ارد گرد بھنگ چرس نشے کی سارے چیزیں بدکاریاں سب کچھ ہوتا ہے کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن اس گڑے میں میں نے بھی جانا ہے یہاں ہمارے شہر کے سیاسی خاندان کے ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے ان کے ماموں تئیس سال تک مختلف مقابر پہ مجاور بن کے رہے گری نہیں آئے تیئیس سال کے بعد واپس پلٹے ابھی زندہ ہیں وہ واپ میں رہتے ہیں واپس آئے تو ان کے بھانجے نے پوچھا ماموں مجھے یہ بتاؤ تیئیس سال تک مختلف قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہو کیا دیکھا ہے وہاں پہ کہنے لگا بیٹے صحیح پوچھتے ہو تو تین چیزیں دیکھی ہیں نشہ جوا اور زنا یہ اما جگہ ہے تینوں چیزوں کی قبر تو اس لیے بنائی تھی کہ دیکھ کے انسان ڈر جائے کہ اتنے خوبصورت گھر سے نکل کے میں یہاں آنا ہے چونکہ علماء نے یہ تصور اور کانسیپٹ ہی لوگوں کو ختم کر دیا کوئی بات نہیں کرو یا نہ کرو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں الحاظ بلّہ لوگ بھی کتنے سادہ لو ہیں ایک دن یہاں ایک نوجوان آیا کہنے لگے جی میرے باپ فوت ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اللہ رحم فرمائے تو مجھے قرآن چاہیے میں نے کہا وہ پڑے ہوئے ہیں لے جاؤ نہیں نہیں پڑے ہوئے قرآن چاہیے جو پڑے ہوئے قرآن پڑے ہوئے وہ بیچتے ہیں وہ خریدتے ہیں اتنا بڑا تماشا اللہ کی کتاب کے ساتھ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا یہاں کے علماء قرآن کے ساتھ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو لوگ اپنے پڑھنا پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں ان کی قیمت وصول کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے اور بچپن سے بچوں کو دھوکہ سکھایا جاتا ہے وہ چند لفظ پڑھ کے کہتا ہے میں نے سپارہ پڑھ لیا جی بعد میں کہتے ہیں اللہ سواب میت نو دے دیں نبی پاک نے کہا ایزامات السان ان کا عملو جب ان بندہ مر جاتا ہے اس کے امال منقطع ہو جاتے ہیں یہ کون سے اسال ثواب کی پنڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پہنچانے والے ہیں اور ہم اس دوکھے میں مبتلا ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل اصالح سباب ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مر گیا اس کے عمال منقطع ہیں اللہ صلاستن تین قسم کے عمل ہیں جو ساتھ رہتے ہیں السداقتن جاریہ جو اپنے ہاتھوں سے بھلائی کر گیا ولدن صالحہ یدعو لہو نیک الاج جو اس کے لئے دعائیں مغفرت کرے اور ایسا علم جو لوگوں کو دے گیا جس سے نفع ہو آہا, یہ تین چیزیں ہیں جو ساتھ رہتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہم اس دوکھے میں بھی مبتلا ہیں اس کے بعد خبر ہے اس کے اوپر پھر آخری بات ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ مٹی ڈال دیتے یہاں یہ بات بھی عرض کر دو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ہم اس وقت بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں حالانکہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا جب میت کو دفن کرنے لگو قبر میں داخل کرنے لگو تو یہ کہو بسم اللہ و ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت پہ اسے دفن کرتا ہوں یا آپ یہ پڑھتے بسم اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق اسے دفن کر رہا ہوں جب قبر پہ مٹی ڈالتے تو آپ یہ پڑھتے منہا خلق نا کم وفیحا و منہا نخری اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسی مٹی میں ڈالوں گا پھر یہیں سے دوبارہ زندہ کروں گا یہ ساری باتیں جب ہمیں علم ہوں گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے اس کے بعد آخری بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اور سے سنیں اللہ کے لیے مسلمانوں یہ ہے تعزیت مرنے والے کے لیے تعزیت کس طرح کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی فوتگی پہ اس کے گھر بھائی یا بہن کی تعزیت کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کے انہیں صبر کی تلقین کرتا ہے پہلے یہ بات سمجھ لیں تعزیت کا معنی ہے صبر کی تلقین کرنا جو, جو وہاں جا کے تعزیت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے ایسا لباس پہنائیں گے جسے دیکھ کے لوگ رشک کریں گے اور تعزیت کب تک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالی سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے جنگ موتا میں شہید ہو گئے جنگ موتا میں شہید ہوئے تو اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر دینے گئے اور ان کے گھر جا کے انہیں جب یہ بتایا تو یہ ایک فطرتی بات ہے اچانک مرنے کی باپ کی خبر آ جائے تو گھر والوں کے حوصلے تو ٹوٹتے ہیں تو آپ فوراً اپنے گھر آئے کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے نبے کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ مولوی کہتے ہیں تمہارا مر جائے ہمیں کوئی غرض نہیں تم ہمارا کھانا پکاؤ اللہ کے نبی نے یہ کہا اپنے گھر والوں کو کہا جابر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے اے نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ پھر جب تین دن گزر جاتے ہیں تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیتے ہیں ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عبداللہ اللہ بن جعفر ایک کا نام محمد بن جعفر اور کہا چچا تم محمد کو لے لو میں لے لیتا ہوں ہم دونوں ان کی کفالت کریں گے بات تو یہ ہے کہ ان یتیموں کے سر پہ ہاتر ہاتھ رکھنا ہے ہم یتیموں کا سارا مال کھا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے گھر میں لوگ کہا آج کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ آج کے بعد میرے بھائی کی تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے تعزیت ختم تین دن کے بعد تعزیت ختم دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا لا ہلول امرین کسی شخص کے لیے کسی ذات کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے من کا نہیں من بلاہ ولی ملاخر جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے بیوی خامد کے لیے چار مہینے دس دن اور اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں تین دن سے زائد سوگ نہیں منا سکتے حلال نہیں ہے حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب روایت کرتی ہیں کہتی ہیں ام حبیبا رسول اللہ کی زوجائے محترمہ ابو سفیان کی بی بیٹی جب ابو سفیان بن حرب فوت ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے میں ام حبیبہ کے گھر گئی ام تیسرا دن گزر چکا تھا چوتھا دن میں نے کہا دیکھوں جا کے ام حبیبا رضی اللہ تعالی انہا نے میک اپ کا سامان مگوایا اس زمانے میں زرد رنگ کی خوشبول خواتین اس سے چہروں کے میک اپ کرتی تھی تو انہوں نے یہ سارا کچھ مگوایا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ام المومنین ام حبیبہ نے اپنے رخساروں پہ خود میک اپ لگایا اور پھر یہ بات کہی لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد سوگ ہرا ہے اس لیے یہ میں کر رہی ہوں حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے محمد بن سیرین تابی یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے اللہ تعالی عنہ, یہ صحابیہ ہے ان کا بیٹا فوت ہو گیا جب تین دن گزر گئے تین دن گزرنے کے بعد انہوں نے بھی میک اپ مغوا کے کیا تو کچھ عورتوں نے یہ بات کہی دیکھو بیٹا مر گیا ہے تو میک اپ کر رہی ہے تو کہا بیٹا مرا ہے ایمان نہیں مرا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد سوگ نہیں ہے تو لوگوں اسی نبے کے نواسے کے اوپر آ کے حرام کا ارتقاب ہم کریں تو جائزہ چودہ سو سال ہو گئے سیدنا حسین کو شہید ہوئے اس کا سوگ آج بھی نہیں ختم ہو رہا لا يحل آخر کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ کے ایمان رکھتا ہے جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ تین دن سے زائد سوگ نہیں کر سکتا تو مسلمانوں کے یہ ہم تماشا نہیں کرتے اللہ کی بھی مخالفت اس کے رسول کی بھی مخالفت ہم بھی شادیاں چھوڑ دی ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا پھر اس سے بڑا تمسکر کیا ہو سکتا ہے یکم محرم سے لے کر دس تک جب سیدنا حسین شہید نہیں ہوئے تھے تب تک ہمارا سارے کا سارا سوگ پیٹنا کوٹنا یہ جاری جس دن سیدنا حسین شہید ہو جاتے ہیں سارا سوگ ختم ہو جاتا ہے یہ تماشا کر رہے ہیں ہم اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ تماشا کر رہے ہیں ہم اس لیے میرے عزیز بھائیوں پھر میں ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناطے پابند ہیں وہ ما آتا کمر رسول فخا نہا کمان جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو جس سے روکتے ہیں رک جاؤ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن کوئی رستہ نہیں ہے اگر کوئی رستہ تلاش کیا تو فل ان اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں سمجھ اتا فرمائے ہم اپنی زندگی کی خوشیاں اور غمیاں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق بجا لائیں اکول تو کے پہلے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا تازیت میں یہ کہنا بڑا افسوس ہوا ہے نہیں میرے عزیز بھائی یہ نہیں بلکہ اسے تسلی دینی چاہیے میں آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست مکہ مغرمہ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے کفیل کا بیٹا فوت ہو گیا تو ہم سب دوستوں نے دوسرے دن پتہ چلا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے ہم اس کی تعزیت کے لیے گئے تو کہنے لگے چونکہ میں اب سب سے پرانا تھا اور مجھے انہوں نے ترجمان مقرر کیا کہ تم نے بات کرنی ہے ان سے کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کہ میں کیا کہوں جا کے کیا کہوں تو کہتا ہے کہ میں بہت کچھ سوچا لیکن جب وہاں گیا تو مجھے اور کچھ نہ سوچا میں نے کہا تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے بہت افسوس ہوا ہے کہتا ہے میری طرف تعجب سے دیکھتا ہے کہتا ہے تجھے افسوس ہوا ہوگا مجھے اللہ کے فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں ہے تو اس لیے افسوس کہنا یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ رب العزت تمہیں صبر عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعزیت کے کلمات یہ ہیں ان نل ما خزاں جو لیا ہے یہ اللہ کا تھا ولی ما ہما آتا جو تیرے پاس ہے وہ بھی اس کا ہے وک الشعین نزدیک اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے جو ہو چکا اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اللہ اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے تعزیت کہا جا سکتا ہے کچھ بھائیوں نے اپنی مختلف مشکلات کا تذکرہ کیا ہے اللہ سب مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے اللہ سب کی تنگیوں کو دور فرمائے کچھ نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ سب بیماروں کو شفا کام لاضلات فرمائے کچھ بھائی ان کے کچھ عزیز فوت ہو چکے انہوں نے آپ سے التماج کیا ان کے لیے دعا کریں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے اللہ تنسرا اللہ عزل اسلامس اللہ حاجاتنا اللهم اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و حاجات نرینا شفاع اولاد کے لیے آپ سے انتماج کی اللہ نرینا اولاد دے جو بے اولاد ہیں اللہ کی نعمت سے نوازے اے اللہ جو بھی جس مسلمان کی جائز حاجت ہے اللہ سب کو پورا فرما اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق اتا فرما اپنے نبی کا فرما بردار بنا اے اللہ اپنی, اپنی زندگی میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے بچا سبحان ربک رب